یا حدیث کا یہ ارشاد لیبل غن حاد ماں برکل ونار ولا یت القل بیت المدر ولا بر خلّہ ہادل حاضر الدین بے عز عزیزن او بزل ذلیل بہوالا مسنت احمد حدیث نمبر